وَرَزَقْنَاهُ مِ الطجبَات فمَقْتَلَفُ حتىَ جَاءهُمعِلمْ إِن رَبكَ يَقْض بَينَهُم يَوْمَ القامَةِ فيِي مَا كانوا فيِي مَا كانَوا فيه يختلفون صَدَقَ الله لين ہم اپنے آج کے درسے قرآن کا آغاز سورہ یونس کی آیت نمبر ترانوے سے کر رہے ہیں اس سے پہلے جو آیات تھیں ان میں بھی اللہ پاک نے فرعون کا اور پھر بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرمایا اور آج جو ہم نے ایت کریما پڑھی ہے اس میں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے فرمایا کہ ولاقتبا ان بنی اسرائیل مبا اسد اور تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا برا ذکنا ہوں منت تو یہ بات اور ہم نے پاکیزہ چیزیں ان کو رزق کے طور پر دی بنی اسرائیل کو ہم نے اچھا ٹھکانہ دیا پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر میں ٹھکانہ دیا جب یوسف علی علیہ السلاط اسلام کو مصر میں اقتدار ملا تو ان کی قوم بھی ہجرت کر کے مصر میں آ گئی اور یہاں ان کی نسل میں خوب اضافہ ہوا اور ان کو مصر میں عزت اور حکومت ملی لیکن مصر میں اپنی کمزوریوں اپنی حکم ادولوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے طبتوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور ان سے گھٹیا قسم کے کام وہ لیا کرتے تھے پھر ہیں تھے علیہ السلاۃ اسلام کی جد و جہد سے ان کو آزادی ملی موسا علیہ السلام ان کو مصر سے لے کر نکلے اور ان کو حکم دیا کہ تم شام اور فلسطین میں داخل ہو کر وہاں جو قوم آباد ہے عمال ان سے جہاد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہیں فلسطین اور شام میں غلبہ عطا فرمائے گا لیکن انہوں نے کہا فظہب انت تبربو کا فقاتی کیموسہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کر عمالکا سے جنگ کرو انہنا کا عیدون ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم جہاد کے لیے تیار نہیں ہیں جہاد سے انکار کی وجہ سے ان کو چالیس سال کی سزا دی گئی اور یہ چالیس سال تک وادیتی میں سرگرداں پھرتے رہے حتیٰ کہ حضرت مسلاۃ اسلام وفات پا گئے یو یوشا بن قالب کی قیادت میں جہاد میں حصہ لیا اور یوں ان کو شام اور فلسطین میں داخل ہونے کا موقع ملا اور وہاں اللہ پاک کی ہر طرح کی نیمتیں ان کو میسر آئی بعد میں ہے تو سلیمان علی اسلام کے زمانے میں سلطنت بھی اتا ہو گئی تو اللہ نے اس کا یہاں پر ذکر کیا ہے فرمایا کہ ولاقت ببا نا بنی اسرائیل ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا اچھی جگہ دی برا من یہ بات اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں ہر طرح کی نعمتیں ان کو عطا کی گئیں حتی العلم انہوں نے اختلاف نہ کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا بنی اسرائیل کو فلسطین میں جو ٹھکانہ ملا تھا وہ انبیاء کرام علی مسلام کی اتباع کی شرط سے ملا تھا لیکن انہوں نے انبیاء کرام علی مسلام کی اتباع کی بجائے ان کی مخالفت شروع کر دی چنانچہ یہ عزت اور اقتدار سے بھی محروم ہو گئے تو فرمایا کہ انہوں نے اتباع کی بجائے مخالفت شروع کر دی اور مخالفت بھی کب علم آ جانے کے بعد ویسے تو یہ اپنے بنی اسرائیلی امبیا کی بھی مخالفت کرتے رہے لیکن خاص طور پر انہوں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی حالانکہ آپ کی صداقت سے یہ واقف ہو چکے تھے اس لیے کہ ان کی کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی علامات موجود تھیں ان کو جاننے کے باوجود انہوں نے ایمان قبول نہ کیا انبا کا یقینی بے نہ قیامتی بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا فی ما کانو فی یکلی فون اس چیز میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں تو ان کن تفیق انزل نہ میرے حبیب اگر آپ شک میں ہیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی من یکبل تو آپ ان لوگوں سے سوال کریں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں بظاہر اس میں خطاب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ کو قرآن کریم کے بارے میں شک ہے تو آپ ان لوگوں سے سوال کریں جو تورات اور انجیل کو پڑھنے والے ہیں اور تعصب کے بغیر بات کرنے والے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا معذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بارے میں شک کرتے تھے اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ سن لیجئے کہت ابن عباس ماں سے روایت ہے وہ فرماتے ما بلا اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صداقت میں آنکھ جھپکنے کے برابر بھی شک کبھی نہیں کیا اور نہ ہی ان میں سے کسی سے سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ قرآن سچی کتاب ہے یا نہیں حضور نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا بلکہ حضور نے فرمایا لا اشکل بل اشحد الحق نہ میں قرآن کی صداقت میں شک کرتا ہوں نہ کسی سے سوال کرتا ہوں بلکہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ قرآن برحق ہے قرآن سچا کلام ہے دوسری بات یہ سمجھ لیجیے کہ ہر زبان میں ویسا تو یہ طریقہ معروف ہے لیکن عربی زبان میں خاص طور پر کہ بعض اوقات خطاب کسی اور سے ہوتا ہے سمجھانا کسی اور کو مقصد ہوتا ہے فارسی میں اس کے لیے ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے گفتعیت در حدیث دیگر یعنی کسی سے بات کی جاتی ہے لیکن روئے سخن کسی اور کی طرف ہوتا ہے بظاہر خطاب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن اس کے مراد آپ کی امت ہے اور آپ کی دونوں قسم کی امت امت دعوت بھی اور امت اجابت بھی یعنی وہ امتی بھی جنہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور وہ امتی بھی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن آپ ان کی طرف بھی دین کی دعوت دینے کے لیے مبعوث ہوئے تو ان سب سے خطاب ہے کہ اگر تمہیں قرآن کی صداقت کے بارے میں شک ہے فص ال یکر من قبلک تو پھر ان سے سوال کر لو جو تم سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں یہ ایسی ہے جیسے اللہ نے فرمایا نبی اللہ بلافرین منافقین اے میرے نبی آپ اللہ سے ڈریں اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں اب حضور اکرم صلی اللہ وسلم تو پہلے ہی اللہ سے ڈرنے والے تھے ایک حدیث آتا ہے حضور نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا انا اتقاکم بکشا کم للہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں تو حضور تو پہلے سے اللہ سے ڈرنے والے تھے اسی طریقے سے حضور سے تو یہ تصور بھی محال تھا کہ آپ کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت کریں گے تو اللہ نے بظاہر تو خطاب کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے نبی اللہ سے ڈرے اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں لیکن مراد ہمارے جیسے ہیں کہ اے لوگو اے نبی کے ماننے والو تم اللہ سے ڈرو اور کافروں اور منافقوں کی اتباع نہ کرو تو یہاں پر بھی ایسی فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا تو ان لوگوں سے سوال کر لو جو تم سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں لقبجہ اقل حق مب تمہارے پاس حق آ گیا تمہارے رب کی طرف سے فلا تکونن من منترین پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں فلا تکونن من بھی آیات اللہ بلا نہ ہی ان لوگوں میں سے ہو جائیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا پتکون من الخاسرین کہ کہیں آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ ہو جائے ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے تو بظاہر خطاب حضور سے ہے لیکن مراد ہمارے جیسے ہیں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم کبھی ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں اور کبھی کافروں کی اتباع نہ کرنا اور کبھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ ہو جانا حقت رب کا کلمہ ثابت ہو گیا تیرے رب کا فیصلہ ثابت ہو گیا وہ ایمان نہیں لائیں گے حقیقت میں اس جیسی جو آیات ہیں ان کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اس لیے کہ حضور انسانوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے بہت پریشان ہو جاتے تھے اتنا پریشان ہوتے کہ بعض اوقات یوں محسوس ہوتا تھا کہ لوگوں کے کفر کو دیکھ کر لوگوں کے شرک کو دیکھ کر اور لوگوں کے ضد اور اصرار کو دیکھ کر آپ کی جان نکل جائے گا اتنا دکھ ہوتا تھا تو اللہ آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں جن لوگوں کے بارے میں تیرے رب کا فیصلہ ثابت ہو چکا وہ ایمان نہیں لائیں گے اس لیے کہ انہوں نے خود کفر کو اختیار کر لیا ہے لہذا ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو بلو جا کل آتین حتا یارب الزاب العلیم اور اگر اگر ہم اور اگر ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں آ جائیں پھر بھی وہ ایمان ملائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لے بعض اوقات مشرقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے مطالبات کرتے تھے مثال کے طور پر کہتے کہ آپ مکہ المکرمہ میں نہریں دیں آپ مکہ کے پہاڑوں کو دور دور ہٹا دیں آپ یہاں پر باغات لہلہا دیں آپ پہاڑ کو سونے کا بنا دیں آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے کوئی نشانی لے آئیں آپ مردوں کو زندہ کر دیں اور وہ ہم سے بات کریں کہ واقعی مرنے کے بعد زندگی ہے اس طرح کے مطالبات کرتے تھے تو کبھی کبھی حضور کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اگر اللہ پاک ان کے منہ مو مانگے موجے دکھا دے تو ہو سکتے یہ ایمان قبول کر لے تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ہر قسم کی نشانیاں اور منہ مو مانگے موجود دیکھ لیں اگرچہ آپ ان کے لیے مقت المکرمہ میں نہریں بہا دیں باغات لہلہا دیں اور پہاڑوں کو دور دور ہٹا دیں اور اہڈ کو سونے کا بنا دیں اور آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور مردے قبروں سے اٹھ کر ان سے بات چیت کریں تو پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں آپ ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہو فلولہ کانت کریت ان آمنت فنف احاان اللہ قوم یونس کوئی ایسی قوم کیوں نہ ہوئی کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لاتی اور اس کا ایمان اسے فائدہ دیتا سوائے یونس کی قوم کے یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی کہ اس نے ایمان قبول کیا تو یہ بچ گئے لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری قوموں نے ایمان قبول کیوں نہ کیا کہ وہ بھی اللہ کے عذاب سے بچ جاتی حید یونس علیہ السلام یہ بنی اسرائیل میں سے تھے لیکن آشوریوں کی طرف اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا آشوری نینوا کے باشندے تھے جو عراق کا ایک شہر ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ حید یونس علی سلاسلام سب سال تک ان کو دین کی دعوت دیتے رہے لیکن ان کی قوم مسلسل ٹھکراتی رہی چنانچہ حیث یونس علی سلاسلام نے ان کو دھمکی دی اللہ سے وعدہ پا کر کے تین دن بعد یا چالیس دن بعد تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے یہ دھمکی ان کو سنا دی اللہ کے آزاد کی اور اس کے بعد حید یونس علی اسلام اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر نینوا سے نکل گئے اس شہر سے نکل گئے حید یونس علی اسلام کے نکل جانے کے بعد ان کی قوم بیدار ہوئی ان کو تنبو ہوا اور ساری کی ساری قوم بستی سے نکل کر جنگل میں آ گئی مرد بھی آ گئے عورتیں بھی آ گئی بچے بھی آ گئے بعض روایات میں ہے کہ اپنے ساتھ جانوروں کو بھی لے آئے اور جنگل میں آ کر ساری قوم نے رونا اور گڑگڑانا شروع کر دیا اور توبہ اور استغفار کرنے لگے اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرما لی ان کو ایمان کی توفیق مل گئی اور اللہ کا جو عذاب آ رہا تھا وہ عذاب ان سے کل گیا یونس علی اسلام بستی سے نکلنے کے بعد باہر انتظار کرتے رہے کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا اور یہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو جائے گی لیکن اللہ کا عذاب نہ آیا اور یونس علی السلام نے دل میں یہ سوچا کہ یہ لوگ میرے بارے میں سمجھیں گے کہ میں نے ان کے سامنے جھوٹ بولا تھا کہ تم پر تین دن کے بعد یا چالیس دن کے بعد عذاب آنے والا ہے مجھے جھوٹا سمجھے اور اللہ کے نبی کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ کوئی قوم آز اللہ اللہ کے نبی کو جھوٹا سمجھے اور ان کے ہاں جھوٹے کی سزا بھی قتل تھی تو یونس علیہ السلام بستی بستی میں واپس نہیں گئے بلکہ آگے چلے گئے یہاں تک کہ چلتے چلتے دریا کے کنارے پر پہنچے اور وہاں پر ایک کشتی میں سوار ہو گئے جب کشتی میں سوار ہوئے تو آگے چل کر کشتی بھمر میں پھنس گئی کشتی والوں نے کہا ہمارا تجربہ یہ ہے کہ یہ کشتی اس وقت طوفانی موجوں کا شکار ہوتی ہے جب اس میں کسی کا بھاگا ہوا غلام سوار ہو تو لگتا ہے کہ ہماری کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کشتی بمر کا شکار ہو گئی ہے لیکن اب کون ہے بھاگا ہوا غلام کس کا کسی کو پتہ نہیں تو انہیں کرا اندازی کی پہلی دفعہ کردازی کی تو یونس علیہ اسلام کا نام نکلا دوسری دفعہ کرا اندازی کی پھر یونس علیہ اسلام کا نام نکلا اور تیسری دفعہ کردازی کی تو پھر یونس علیہ اسلام کا نام نکلا اصل میں جب وہ یونس علی اسلام کے چہرے کو دیکھتے تھے نورانی چہرے کو دیکھتے تو انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کوئی بھاگا ہوا غلام ہے اللہ کے نبیوں کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ تو سرداروں جیسا ہوتا ہے اللہ کے نبی حسین اور جمیل ہوتے ہیں تو انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کوئی بھاگا ہوا غلام ہے اس لیے انہوں نے تین دفعہ قرا اندازی کی جب تین دفعہ مسلسل یونس علی اسلام کا نام نکلا تو انہوں نے یونس علی اسلام کو اٹھا کر دریا کے اندر پھینک دیا اور دریا میں بہت بڑی مچھلی نے یونس علی اسلام کو نگل لیا جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو وہاں اللہ کو پکارا فنادا فی ظلمات اللہ الہ الا انی کنت من اللہ اللہ انتا من کا ضالم اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے میں, ظالموں میں سے ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی اے اللہ مجھے معاف فرما دے چنانچہ مچھلی کے پیٹ میں تین دن یا چالیس دن رہنے کے بعد یونس علی اسلام کو رہائی ملی اور مچھلی نے ان کو ایک صحرا کی ریت پر پھینک دیا وہاں کدو کی ایک بیل ہو گئی جس نے ان سایہ کر دیا اور ایک بکری کہیں سے آئی جس نے ان کو دودھ پلایا یہاں تک کہ آہستہ آہستہ یونس علیہ اسلام کی صحت بحال ہوئی تو اس کا ذکر ہے یہاں پر اس واقعے کا ذکر ہے فرمایا کہ پر آہا ایمان ہوا ایسی کوئی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لے آتی تو اس کا ایمان اس کو فائدہ دیتا سوائے یونس علی اسلام کی قوم کے لما آ جب وہ ایمان لے آئے کشفنا انہم عذاب الخیفی فی الحیات دنیا تو ہم نے ضلعت اور رسوائی کا عذاب ان سے ٹال دیا دنیا کی زندگی میں ومتعناہم الہین اور ہم نے ان کو فائدہ دیا ایک مخصوص وقت تک کے لیے بل اشا کا لمن امن فل عرضی کل جمی آ اگر تیرا رب چاہتا تو جتنے زمین میں ہیں یہ سارے کے سارے ایمان لے آتے یعنی اگر اللہ چاہے تو زمین میں بچنے والے سارے انسانوں کو ایمان قبول کرنے پر مجبور کر دے اللہ مجبور کر سکتے ہے اگر اللہ پاک ایسا انتظام کرتا کہ غذا صرف اسے ملتی جو ایمان لاتا تو سارے ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے پانی صرف اسے ملتا جو ایمان لاتا تو سب ایمان لے آتے اولاد صرف اسے ملتی جو ایمان لاتا اور رزت میں ترقی صرف اسے ملتی جو ایمان لاتا تو سارے کے سارے ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے لیکن اللہ کسی کو ایمان قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ نے انسان کو کچھ اختیار دیا ہوا ہے اور مسلمانوں کو بھی منع کیا کہ تم کسی کو ایمان قبول کرنے پر مجبور نہ کرو لا اقرا حق الدین دین میں جبر اور زبردستی نہیں ہے تلوار کے زور پر بندور بندوق کے زور پر ہم کسی کو کلمہ پڑنے پر مجبور نہیں کر سکتے ہم کسی کو مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کیا آپ لوگوں کو مجبور کر سکتے حتیٰ کہ وہ ایمان لے میرے نبی کیا آپ ان کو مجبور کر سکتے کہ آ, یہ لوگ ایمان لے نہیں میرے نبی آپ کی ذمہ داری تو صرف دین کی دعوت کا پہنچا دینا ہے باقی ماننا یہ م... نہ ماننا یہ انسانوں کے اپنے اختیار میں ہے چنانچہ اللہ کے جتنے نبی تھے وہ یہی کہتے تھے علینا ہمارے علئی تو صرف پہنچا دینا تھا ہم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا باقی ماننا یا نہ ماننا یہ انسانوں کے اختیار میں ہے مماکانفز اور کسی نفس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم سے اللہ اکبر عجیب بات دیکھیے پہلے تو یہ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے کے سارے ایمان لے آتے اور یہاں کیا فرمایا جبلیو کوئی جبلیو جبلیو کے بغیر مم. مم. تو دونوں میں تطبیق کیسے دیں گے تو یاد رکھیے پہلی بات بھی صحیح ہے اور دوسری بات بھی صحیح ہے پہلی کا مطلب میں نے بیان کیا کہ اللہ کسی کو ایمان قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا اگر اللہ مجبور کرتا تو سارے کے سارے انسان ایمان لے آتے اور دوسری ایس کریمہ کا مفہوم یہ ہے جب تک اللہ پاک کسی کو توفیق نہ دے تو کوئی ایمان نہیں لاتا ہے کوئی نہ ایمان لا سکتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر نہ عبادت کر سکتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر بیاض الرجا اللین اللہ یا کلون اور اللہ گندگی ڈالتا ہے ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے گندگی سمراج کیا ہے بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد کفر اور شرک کی گندگی ہے اللہ کفر اور شرک کی گندگی ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو بے وقوف ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رجس سے مراد عذاب ہے اللہ اپنا عذاب ڈالتا ہے ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے ورض فرما دیجئے دیکھو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے ان میں غور و فکر کرو ہر طرف اللہ کی آیات ہے ہر طرف اللہ کی نشانیاں یہ سورج اور چاند یہ ستارے یہ دن اور رات یہ بادل اور بارش یہ پہاڑ یہ پھل اور پھول یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ممات آیات نزرو ان قوم لیکن یہ نشانیاں اور یہ درانے والے ایسی قوم کو فیدہ نہیں دے سکتے جو ایمان نہیں لاتے جن لوگوں نے فیصلہ کر رکھے کہ ہم ایمان نہیں لیں گے تو ان کو کوئی بھی نشانی کوئی فیدہ نہیں دیتی ان کو سارا قرآن پڑھ پڑ کر سنا دیں تو بھی ان کو فیدہ نہیں ہوتا فَحَلْ يَنْتَذِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ یہ انتظار کر رہے ہیں ان لوگوں جیسے حالات کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر عذاب آئے قوم لوت کی طرح تو ایمان لے آئیں گے عذاب آئے قوم آد کی طرح اور عذاب آئے قوم سمود کی طرح اور عذاب آئے قوم مدین کی طرح تو یہ ایمان لے آئیں گے فرما دیجیے تم انتظار کرو ان منتظرین من شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں سُمّن آمنوا پھر ہم نجات دیتے کا اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو اسی طریقے سے حکن علینا ننجلین ہم پر لازم ہے ایمان والوں کو نجات دینا جب اللہ کا عذاب آتا ہے اللہ ایمان والوں کو نجات دے دیتے ہیں اور کفر والے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں آج کچھ طبیعت میری ناساز ہے جس اس لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں وا اخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تجعل قلوبنا بعد از هدیتنا غافلا وهب کا ملۃک رحمتا انك انت الوهاب راہین <تصفح> اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما ساری مشکلات آسان فرما غیر ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا اپنے فضل و کرم سے بچا لینا اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما یا اللہ ہمارے مرحومین کی مفرت فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ قرآن کریم کو ہمارے دل کی بہار بنا دے آنکھوں کا نور بنا دے غموں اور پریشانیوں کا علاج بنا دے زندگی کا امام بنا دے قبر کا ساتھی بنا دینا حشر کا سفارشی بنا دینا یا اللہ ایمان والی زندگی عطا پر فرما ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنادہ بنار ربنا تقبل منا انکا انتا سمیعی علیم وطب علینا انکا انتا تطواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی رسول ہی, و خلق ہی سیدنا و مولانا محمد و ہی و ہی و اہل ہی اجمعین دلخل قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفصیل قرآن مولانا اکثر شروع ہوئی تھا آپ کی آواز میں اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم کے اصلاحی بینر تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ان بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ ڈبلو mm -hmm.